پرانا کھانا ضلع لاہور دا اجدا مبارک روحانی جلسہ محترم حاجی وسیم چشتی صاحب حاجی علی مرد چشتی صاحب حاجی منیر چشتی صاحب اور چشتی برادران پرانا کہنا دی طرفوں ہے پاک پروردگار عالم جل مج کریم سب خدمت قبول و منظور رول دوستانِ گرامی اس وقت دا موضوع حدیثِ ثقلیں ہر فرقے کی طرفوں اور ہر قسم کے لوگوں کلام ہوتا رہتا اس حدیض شریف مانے مت لہنے بہانے بہانے بہانے بہانے مطلب اور الفاظ کے اندر جو جہالتاں دلالتاں جہالت دلالت گمراہ زیادتی ان نشاندہی کر کے جو حدیث صحیح ملتا ہے ملتا اور اس کا صحیح معنی مطلب ہے اور جو اس کا صحیح مقصد ہے ان شاء اللہ بندہ ناچی وہ پیش کرے گا رسول صلی اللہ وبارک وسلم کلام کرنا یہ ہر کسی پس کی بات نہیں لیکن اجکل ماحول ہی ایسا ہے فلمی دور جسے فلم بن دی فلم بنا کے اپنی پیش کر دیں نہ نہ ان کوئی, کوئی دینی بسو اپنی جہالت نو مکمل ہدایت سمجھ لوگوں پیش کر دیں, دیں, دیں, دیں, دیں اور لوگ بچارے گھوڑے کھوتے کا فرق سمجھ پاس فر سمجھ نہیں سمجھتے بس وہ چلیا جا گونگ جا بچارا ماض اللہ ماض اللہ دینے, دینے, دینے, دینے, دینے, دینے, دینے, دینے اسلام دا مبصر اور متبر بنیا او دی میں جہالت چھوڑ رہا سا اس حدیث تبصرہ کر رہا رسول حدیث چڑھ رہا اور حضور ازواج نو حدیث کا مستار کرار دے رہا سکول حدیث دے لفظوں دے پتہ کو نہیں ایلوپی اطرتی پتہ ہی نہیں کرنا لیکن گمراہی دا ٹھیکہ لیا میں اپنے موضوع دے اندر اپنے اس کلام دے اندر جڑا کلام ملوں میرے شیخ حضرت کبیر دی روحانیت کا سبقہ ملے اس کلام میں پرانے قدیم عالمہ کھوڑ جڑی زلط اور لغزش ہوئی میں اوہ بھی بیان کرنگا اور خبردار کرنگا تاکہ اس ذلت دی کوئی اتباع نہ کریں ایک ہن گمراہی اس کو بولتے ہیں دلالت ایک ہن دیئے لغزش لغزش دلالت جہد ہولت جہدے کو ہدایت تو ہو اس واسے فرمایا گیا بچیا یہ حکم ہے <laughs> آلم نہیں لیکن آلم کی لفزشت نہیں جہا ہوں دلالت چھڈنا بھی ضروری ہوتا ہے اور انہوں دی دلالت دے چلنا بھی حرام جا گا گمراہ نہ او دی گمراہی نو بھڑنے نہ اونو رہ بڑھنے جو کچھ میں دوانو بیان کر رہے ہیں اتوار تمام اصلاف دے تحقیقات اور اونا دے فیصلے دا نچوڑ گمراہی جیڑا دلالت جنو آفدر عوضہ تل لگزش کا فرق ہے کہ جیڑی دلالت ہوندی دے چک شاوت خفیہ ہوندی اندر ایک خواہش ہوندی ہے نفسانی اس او اتباع کر رہے ہوندے اگر کھل بھی جائے فرق نہیں کرے گا سمجھا دلالت اور ذلت میں کیا فرق ہے دلالت دا منشا مبدا شاہ خواہش نفس کی استباہ کر رہا ہوں حق کی پیروی کرنا مقصد ہی نہیں اس واسطے انہوں اربی کے اندر آخر جا رہا ہے اہل ہوا ہا گمانا خواہش ہے بری خواہش جی گمراہ لوگ ہوتے اندر خواہش ہوتی ہے اس خش کی وجہ ہک چکوتے دی۔ بالکل دلائل صاف پیش کر دیں بھی اپنی گمراہی جہی وہ دل لگنے تھوڑا جہا خبردار کیتا جائے تو فوراً چھڑ د لہذا اہل دلالت گمراہی آیا نال اہل سنت کا کوئی تلک نہیں لیکن لگدش والے بڑے بڑے امام کو لگزش ہو گئی ہے. ہو جاندی ہے. اسا نو اپنا بزرگ عالم پیشوا امام دہاں گے اصا ان کنڈ نہیں کر سکتے کیوں نہیں کنڈ کر سکتے کیوں نا لگزش ہوئی خواہش ہی وجہ آل نہیں ہوئی دھیان نہیں پیا تلک جا ارادہ نہیں ہوں اپنے پورے دھیان لیکن تھوڑی جی گفلت گیا کوئی بندہ مجرم نہیں آلک جانا اس طرح دین چلد حق اگر دلک جائے تو چڈ نہیں سکتے سانو یہ حکم دی لغزش تو بچیا جی لیکن اے نہیں فرمایا کہ اس عالم تو بچیا جی سمجھ نہیں آ رہی بڑے کہ گستا بڑوی جدو تمج کوئی نہیں کسے شہری کے کیوں پنگے لوگ بڑوے گا نہیں کہ ابو داؤد شریف حدیث کی کتاب آل اسالبان سید دام محال بل جبل کا فرمان ہے آپ نے فرمایا خیال کرنا شیطان حکیم یعنی زبان دے کسے بول جاندے اور گمراہ بندے دی زبان تو سی گل نکل ہے سا پاک سی سنت والا باگ پر با خیال کرنا ویڑے صحیح حکیم بندہ حکمت والا علم والا پختہ علم والا حکیم کرتا جا پختہ ہو پتا علم والے دی زبان کے لیے شیطان بول ہے کسے ویل گمراہ بندے دی زبان تو گل سہی کٹا ہے وہ شیتان تے فرمایا خیال کرنا گمراہ دی ایک گل چند گلاں سیدیاں ویکھ کے انہوں پیشوا نہ بنایا جی اللہ اور فرمایا جی عالم کو لگز ہو جاوے تے اونوں چھڈیا جی نا گل کدی نہیں سنی اصل یہو جہ موتی کٹ کٹ دینے اور جیڑی گل کر بس پھر ایویں سمجھ پوری دنیا نو دے داں یہ میرے حضرت کبیر ایک کبھی ہے ج مبارک قدم چند کرا مفتی بازا چیٹھی صاحب شہر وجہ ہے سنیا تو دوستو سانو گمراہ دے منہ و شیطان بندے دے دن و سدھی گل نکل جائے امام نہیں بنا چاہیے غلط گل نکل جائے تو گمراہ بنا کے چھڑنا نہیں چاہیے سمجھ نہیں آئی نے لطیفے دی گل اگلے دن دوست آئے بچہ آیا یونیورسٹی کیتا میرے انہیں موضوع سنیا جا جیلمی خلاف تصا لایا وہ کہ یار من لیا لیکن سوال یہ بھائی ہدیش آ حضرت ابو ہرارا راکا بٹھایا ہزور پاک نے شیتان آیا ان بن لیا انہیں آخر میرے چڑ تین گل دسنا بڑیا گھر میں اتنے نہیں آوا حضور نے فرمایا ہزور نے ظاہر جیل میں کوئی پتہ نہیں وہ پٹک سمجھتا پٹ رام کو عربی میں پٹ نہ مراد دیکھتے سی نہ اربی پے آربی چے عام مسلمان سمجھتے لیکن وہ ہر ممبر سے بن کے دنیا دا شیخ الاسلام اسلام بیٹھا تو کہ ران کو اربی نے کیا کہتے ہیں بلے بلے بلے ران کو عربی میں کہتے ہیں پٹ یہ ہو جائے ملانے رام جی یہ بھی عربی ہے نا وہ دل اربی بڑھائی پٹن اربی آگی میں حرام دی سٹ نربی آخر دیکھ اس حد تک یار اسمت بربادی سے زوال آیا پیا میرے کو پوچھتے وہ کہتے یار چنگی کر گیا افسوس میں گل شیطان چنگی کر گیا اس بعد کسے صحابی یا مسلمان نے شیتان نو بھی راہ بر بنایا کیوں بھائی شیان گل چن کر گیا کسی اج تک شیطان نو پر بنایا تو میں کہو تت وجے آپ ہی کہہ رہے ہو میں شیطان ہیں کیونکہ مثال تو تصوں ہے شیتان والی یونیورسٹی یونیورسٹی کی اتر کی گل کرنا مت مجی ادھر شیتان کہہ رہے ہو تو ہدایت لے رہے ہو روزانہ بیٹھے ہو شرم کرو جسے شیطان نے دس کے چلا گیا ہے حضور پاک نے یہ فرمایا سو شیطان ہوں جتھے ملے وہ پھاڑ نویں آخی یار گل سڑے ایک گل ہوئی دس کے لکھر لنت پاگل دتروں تھی ایڈی بربادی ہوئی خود شیطان کہہ رہے جی اور پھر رابر مان لے جی ان نل قد یا بڑے سے بڑا جھوٹا بندہ کبھی سچ بول جاتا ہے بڑے سے بڑا سچا بندہ کبھی جھوٹ بول جاتا ہے لیکن اس جھوٹے نچا نہیں مننا چاہتا سچے نک کی وجہ لال سرے تو جھوٹا نہیں کہنا دا میری گل نہیں سمجھ خدا دا بندہ حضرت معاذ بن جبل نے فرمایا حکیم دی زبان شیطان غلط گل کرا دے بندے دی زبان دے کو ہدایت دی حکمت دی, دی کرا چڑیا خبردار نو حکیم یہ نو حکیم اور نب والا نہ سمجھے دا. علم والا علم حکیم کہ علم بہت ہی پختہ ہو پکا ہو علم رکھنا ہو جس کو کہتے ہیں حقیقت کے مطابق تو میرے دوستوں جیل میں وغیرہ جی وہ منہ چکی گل نکل جائے تو سمجھو تو بچنا کے آخیا میںریس منگا لکھ میں حضور صلی اللہ وقت آئے گا علم جائے گا لوگ اپنا پیشوا بناؤ گے وہ خود بھی وقت ہو وقت گمراہ جاہل ہو کہ انہوں نے پیشوا بنایا جائے حضور تو فرما رہے ان بچیا جی انہوں نے خود بھی گمرہ ہونا دوجے گمراہ کرنا پھر تسلی ہو گئی سمجھ آ رہی ہے کوئی نا تو میں اس اپنے موضوع کرگدش ہوتی ہر قسم نظر نہیں ہوں ہاں جی لیکن جن اللہ پاک کرم کیتا ہو اور دل, دل, دل دتا ہونے والا نا وہ پھر جب گمراہی کی گل وہ ذلت آ جگد وہ پھر دل سمجھ لینا بھی اتنے بھی کم خراب ہو گیا بندہ بڑا سی لیکن گلتی کر گیا رکھ دینا اق بند پچھاڑنے بندیاق نی پچھاڑ تو میرے دوستو ہوں میںدی سے سکا لینا لینا لین, ساکا لین. ساکا لین. ساکا لین. تو مطلب بعض روایتیں قرآن بعض روایتیں قرآن سنت اور اہل, بیت. اہل بیت. جو کچھ ہے سارا بڑا جن بھی لفظ ہیں وہ سارے بر حق نا. قرآن شکل بالکل برحق حق قرآن نشان بھی بڑی اچھی ہے سنت رسول نشان بھی بہت اچھی تو ان دونوں نو سکل اینڈ آخنا بیت, بیت, بیت, بیت, بیت, بیت, بیت دو مانو لین رکھنا او بھی سک لین آخلے پیسے یہ ہدی اس اسے ان انشاءاللہ اللہ ساری کتاب آئے گی کتاب آئے گی اس وقت ضرورت کے مطابق میں جناب سامنے کچھ بیان کری کتاب میں صرف اور صحیح صرف مسلم شریف کر سمجھ سمجھائی کوئی نہ تو نہیں شیعہ مذہب دی کتاب فضائل پاک میاں فضائل حدیث کتاباں کتابیا چھ حدیث پانچ تن پاک دی فضائل حدیث دی چھے کتاب کتاب کے چھے حدیث دی کتاب پانچ تن پاک دی فضائل میں دوست سار ر جمع مسلم شریفی جو روایت میں لفظ پہلو پڑھاں گا پھر اللہ کی دھیتی سمجھ تبصرہ کرگا اولا مائے کرا بڑے بڑے مشاخ دا کلام پیش کر جو لفزشوئی کسی کو بیان کرانا فضائل الص صاحبہ ایک فضائل الص فضائ لوی طالب بن عبی. راوی نے الد نشان بیان کرنے والا یزید نام بندہ یزید بن حیان راوی نے جڑے سربی پاک نے بیان فرماتے ہیں یزید بن حیان فرماتے آنا و حسین بن سبرا ومر بن مسلم لا زید بن ارخم پلما جلسنا قال له حسین لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت حديثه وغزوت معه وصليت خلفه لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه قال يا ابن اخي والله لقد كبرت سنّي وقادم بعض اللہ اللہ وسلم فما وما لا فلا بن ہیا فرماندے نے میں حسین بن سبرا عمر بن مسلم تین شخص گئے زید بن ارقم رضی اللہ تعالی اصا جدو بیٹھے تو حسین نے ارد کی حسین بہت خیر بہت ہی خیر پائی رسول اکرم کی زیاد کی انہوں تدیش جا کے جنگ کرتے رہو مگر نماز پڑھتے رہو یا زید بہت خیر سیر پائیے سانو حضور کو جو سنیا وہ سناؤ سنی؟ کوئی گلتے رسو لے پاک نہیں سناؤ حضرت زید بن نہ فرمون لگے لگے یبنا میرے برا دیا پترا اللہ کی قسم عمر لمی ہو گئی یہ بڑے پی قادم حاہدی وقت کافی گزر گیا میرا نسی تو بعد اللہ کون تو عیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور تو جو گلہ چھن دے ساں انہوں نے کافی ساریاں بول گئے ہیں بڑے پی اور میں جو تو انہوں او تسا او او قبول کر کے نہ پایا جی نہیں سنا پھر آپ نے فرمایا بین مکہ تول مدینہ فہمد اللہ واسنا وزک مکے مدینے درمیان ایک خم جگہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے کھڑے کے اپ نے سانو خطبہ ارشاد فرمایا فائن شاء سانو وال فرمایا نصیحت فرمائی جگہ نے چھپڑ جگہ دے چھپڑ کھلو کے لاکہ پہاڑوں کا پانی کم اتو سام واپسی آ رہے سن امرت شریف آپ سلام سلام سلام سلام اتنے ٹھہرے کچھ گسل کرنا سپڑ پڑے کسی پانی پینا نمال پڑی تشریف رسول فرمایا اللہ پاک دی جو ہم دو سنار, سنار کر کے اللہ دے محبوب, محبوب نے محبوب محبوب محبوب دے محبوب محبوب دے محبوب جو خطبہ ارشاد فرمایا فرمایا, فرمایا فرمایا امہ باد جو ایسی پڑھنے ہیں خطبہ اندر آپ نے سننا دے امہ باد فرمایا لوگو میں بشرا یعنی خدا نہیں خدا نہیں کیوں? کیوں خدا نے ہمیشہ رہنا ہے بشر نے ہمیشہ نہیں رہنا میں بشر خدا نہیں یوں یو ہے یا رسول ربی Cook, focuses, آوے رضا رضا آوے، رضا دا, دا رضا رضا رضا پیغام میں چلا وزنی چیزاں چڑھ کے جنی تارے تارے تے وزنی چیزاں چھڈ کے جا رہا ابل ہما <وحما> کتاب اللہ پہلی شاید اللہ بولو بولو ابل ہما کتاب اللہ پہلی اللہ دی کتاب ہو ہدایت صرف منور بے کتاب اللہ اللہ دی کتاب ناڑو اس دو رغبت دی شانہ بیان فرما فرما کے خدا دران پھر فرمایا اہل کملہ اسکر روک ملا فیلکر ملا فی بی ازور نے تین بار جملہ اور میری میری بدلی شاید اگے کی فرمایا میری اللہ یاد داؤن اپنی اللہ اللہ اپنے بیار ہزور نے کوئی جملہ بار بار دہرا بول بول جا جٹ ہے کوئی ہوش سوال کے موقع نارا رسالت جڑے بگڑے حسین نے سوال کیا آپ تو گل کٹائی سی کی تھی ومن آو پے ہی یاد دسو ہلور están... بول بول دے کون نے ہلو کیا دیاں گھر والی ہزور آپ اہل بیت آپ گھر والیاں حضور دیاں اہل بیت نے بولتے سی مرے اسیش نا سنا دو لفظ شروع مطلب سیری طور ہو پے نہ کرنا چاہیے جو سرکار کی گل پوری سنا چاہیے اس حدیش دیا سنگا روایت لیکن پتہ مسلم شریف کا درجہ بہت ہے تو میں لے کے بیٹھا اور حقیقت یہ ہے کہ جیت نقل فرمائی ہے تے اعتراض اشکال نہیں ہوں دجے پاسے بہت اعتراضات ہو گے جس طرح آگے جی دساگا توجہ ہے کہ نہیں میرا اچھی بولو قربان جاوان حضرت حسین نے ارد کی کیا حضور دیا گھر والیا انہیں فرمایا اگر شیعہ یہ روایت بیان کرے تو اس کو پوری بیان کرنے چاہیے نہیں ہاں بیت سمجھتے کوئی سدیپ سن پایا شیح دی کتاب جیتی وہ ہزور آخلے جنہوں حضور نے خصوصی ذکر کر کے سکلین رکھے وہ فرمایا بایا، بایا، بایا، من ہو رہے مت نے حضور تو بعد جنہوں نے صدقہ لینا حرام, حرام،, حرام،, حرام،, حرام،, حرام بلو تو سی وہ کہڑ ہزور بعد جنہیں سدکا لینا لینا بولو تے صحیح صدقہ کھانا جنہوں تے, تے حرام ہے حرام راوی پوچھا ہزور سے کون نے جنہوں تے صدقہ حرام ہے فرمایا نعم فرمایا جنا سدکا لا علی پانچ بھی اولاد دیکھ دیکھ دیکھ دیکھ دیکھ دیکھ دیکھ دیکھ اکیل پاک بھی اولا جافر پاک بھی عباس پاک بھی اولا اباس آلو چاچے تو بولو مرے دی اولاد چاچے پاگی اولاد سارے انہوں کا لینا حرام مولالی بھائی سن جافر شہید ہوئے سن فرمایا میں جافر تا کر کے تیار تیار تا کر کے جہاز نو آخد تیار بولو بولو جفر تیار یہ فرایا بہتنے مولا علی مو لالی بھائی نے <دیکھ سطح> جنا نام فرمایا انہاں دی اولاد وہ سارے چھٹکا لینا انہیں ایک مولا ہو لی ہوگلے ہاتھ پاگ ہوگ ایک اکیل پاگ گئے ایک جعفر تیار ہو گئے ایک عدرتیہ باس ہوگ بولو چار, چار پاک, چار پاک, چار پاک, پاک, پاک سارے امام سریت کا استفاق کے دی بار اولاد نو تک وہ بولو واسطے صدقہ لینا حرام میں تھوڑی فقہ چی ہوئی ہر شافی فکا ہوئی مالکی فقہ چی ہوئی حملی فقہ چی ہوئی چار بولو گمراہی گئی علی اولاد سمجھ نہیں لگی یہ ہوئی حدیثی فقط حسن حسین مولا علی حدیث لال ظلم ظلم جیسے بندہ کوئی حدیث سے بیان کر کے ہی مطلب کرنے گا حدیث اگلے لفظ کہہ رہے ہونے رسول فرمات بولو تو صحیح نارا چکری ناراسانے جو ہے سو اللہ بیت کنے پاک کاکان کی اولاد بن گئے بولو اج تو بعد اے نظریہ گمراہی کا چڈ دین آه، آه، آه، کہ بس صرف پنچن پاک سے اگوں ان کی اولادی گمراہی آئی دا نظریہ جہا پاک رسول کا فرمان ہے وہ میں تین پورا سنایا میں لکھا دی ایران دی کتاب پیا جس طرح اس طرح سنایا طبق جیڑے اہل بہت ہیں لیکن صدقہ حرام کوئی نہیں گل سمجھی کئی علماء لمبا کریں انہوں نے بھی حرام وہ کہڑے وہ ہزور دزوا ج متاہرات بیکا حضور سرکار دیتے صدقہ حرام کوئی نہیںمام کے نزدیک بعض امام ایسا کہ ان بھی آرام ہے لیکن اللہ نے نگ مہنگی حدیث کملی والے منکر ملکر جی قرآن کے خلاف چل رہے تامی گمراہ ہے تو جے حدیث کے خلاف چل رہے اور سمجھ آئی کوئی نہ اللہ اللہ اللہ توجہ ہونے ادیس پوری سنا تو بعد ونے آنے ونے آنے جو لکھا دی تھوڑی تھوڑی وضاحت کرتا حضور نے دو وزنی چیز پہلی دسی اللہ بولو کی دسیا اللہ پاک کتاب اللہ اکبر فرمایا ہدایت اور سک لین دو وزنی چیزیں لیکن دین میں رکھنا اس حدیثے سے ہی مسلم یہ نہیں فرمایا یہ تھی فرمایا کہ میں اہلِ بیعت دے بارے تعالو اللہ یاد دے وہ میری اہلِ بیعت دے بارے اللہ تو ڈریا جائے ادھا مطلب کیے میری نو نا نا نا ظلم نا کرے میری گل نہیں سمجھ ہوں تو آپ سمجھدار ہے سے کسی نو جائز نہیں ستا تے ظلم کرنا ہر مسلمان حرام ہر مسلمان تو اس موقع حرام ہے تو حضور کیوں اس موقع تے فرما رہے یار ان خصوصی خصوصی انصاف آآ عزت کے احترام نہ پیش ہونا اذیت تکلیف ظلم ستاون والے پاس نہیں جانا میں اللہ یاد دلانا اپنی اہل بیت کے بارے ترائے بارہ حضور نے یہ فرمایا گل ہوں جی گل تمبی کرنے والی خصوصی حضور نے فرمایا کہ کاب فرمایا میری گل نہیں وزنی دونوں کہ نہیں مومنٹ نہ زیادتی کرے نہ کچھ ستاوے نہ مارے نہ لیکن وہ ہزور پاکار نے ہزور تعلقدار نے اتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے زیادہ زور دتا ہے لیکن اس روایت کی نہیں ان کا پڑیا جی بالکل کیوں یہ دسیا کہ ہوں جہے ہیں اصل ہدایت رب نے رکھیے قرآن اصل نور آل قرآن ہوں آپ ان ہدایت سے نور کدو آنا, انا جدو یہ لگ جان گے قرآن کا تقریر نارا رسالت لا مولانا مفتی بندا چیری جو ہے جو ہے جو ہے سارے ہدایت جدا نہیں ہو سکتی سارے دے دے سارے گل سمجھ سارے ہاں ہاں کئی تو ہو سکتی لیکن ہوں ہزور نے تاہ کر کے فرمایا ادھر ہدایت تنور جی جا بیچو رو ہوا ہدایت تنور والا خیال رکھے جی جیڑا دے تو ہٹ جائے گا نور تو jay. جس... تو م... فرمایا پکا رکھا جا مشروف قرآن بول دے نہیں جو شیع تب جو اس, نے اس نے دسنا شانسنا دس دس حضور پاک قران تو جدا نہیں دیکھو سر تو میرے کو یہ روایت بیان پہ کرتا میں تو مراد نے اللہ پورے سچے کتاب و سنت اکھے ہیں جنا جدا نہیں ہونا قرآن ہدی سے جو آ گیا دوسرے لفظ تعلیم نہ دیا جیو عالم نے جو کتاب لہذا ہوں اتنا نقطہ سنو اللہ سنو اصل اللہ کیونکہ اصل شان ذات دی صفات شان سفت شریف جب آزیلت لے گی حضور نے قرآن کا نام آل کیوں آل لیا کہ فضیلت اصل علم قرآن بولو تو سی طرح کی حضور نے دسا اصل شان کی بھی ہے اصل فضیلت علم سان ہی سبق مل گیا جلو کیونکہ اصل شان ہے لہذا علم جے سیدہ کو ملے جے غیر سیزا تو ملے تو فرغی سارے سال سارا چوکی بیغلا بس سس باو شیر ال سُتار سبحان اللہ توجہ حضور نے جو فرمایا کتاب اللہ کتاب میں اپنی فکر کے حوالے حضور نے حضور نے سارے بیان کرتے حضور نے کتاب قرآن کا ذکر فرمایا بولو تو سیو ہزور نے انگریز دی کتاب اگریزا کا بھی ذکر کیا بڑوے نے پڑھن تے اے حدیث کتاب اگو اگریزی رکھن قرآن نہیں آران آران پچ دچتا ہی نہیں اور اللہ لہذا ایسی حدیث پڑھنا کسی سکولی کتے دا, دا کم نہیں حضرت مفتی محمد حضرت حضرت صاحب حیدر ویگ سجنا جو نا نے مطلب کٹیا ایک آم بندے حوالہ نہیں ایک حی کتاب والے ایک دے دور کے ہوکیم ترمزی آخر وہ بھی دے کے اللہ دے فکیر حکیم بخاری بندے آپ سرکار نے کلام کردیا جو فرمایا میں انہوں کی کتاب چیز مناوی رحمہ اللہ کی کتاب چاند پہ کرنا انہوں نے اس حکیم امام <دل>. حکیم مزید کی بات لکھی لکھی, لکھی, لکھی, لکھی, لکھی آپ فرما دینے والمقال الحکیم والمراد بے عجرت ہی ہونا العلماء العاملون اذ ہم الذین لا يفارقون القرآن اما نحب جاہل وعالم مخلص فاج نبی جمن حاضر مقام فرمایا جلح حضور میں فرمایا میں دوسرا دوسری وزنی چیز دوسری بھارش ہے اہلِ بیت سر جلے آمان فرمایا اس تو ہر اہلِ بیت میں صرف عالم نے <تصفح> دو بھی پا امل لفظ نہیں بل مراد میں ادرت ہی ہونا ہونا اس حدیث ادرت مراد اولاد تو مراد کون میں لو بے امل <سؤال> سید نہیں آلم ہو جیڑے ہو با عمل نے نے فرمایا دلیل کی دی دلی اللہ کے پوران نہیں مخلف جہاں جاہل یا گڑبڑ گمراہی حدیث شریف تو بہت پراں کھڑا ہے حدیث رسول چون دہی اور مرے بولتے سہی مرے آ جے فدو فدو لایا نا سہلے سید جا مخلت سیدان دا دا تو سارا بڑھا کے مقدس بہ جان قرآن ساڈا اسی قرآن دے دے کر کیا ہے تیرے محمد قرآن دلیا بھاکی جانا جائے گا سدکے بزرگوں پہلو ہی حدیث حقیقت کھول کے سن سمجھا دیا نو پتہ نہیں ہل بیٹھ بے فرمایا؟ حضور نئیش دسیا کہ قرآن تو جدا نہ نہیں ہونا جان نہیں ہونا پھر انہوں دی گل ہوئی جہے قرآن تو وکرے ہو کے بیٹھے نا گنا شیتانے قرآن قرآن چل <سؤال> شیتان قرآن چڑ یہ بیٹھے قرآن چڑ دے بیٹھ فرما نے من مقام رسول ہدیس تو رسول حدیث رسول اللہ دے قرآن کا دامن کبھی نہ فرمان اگلے گل لف سن فرمانے نے اصل چنگا اس لیے ویٹی د جیسلے فضیلتاں کول ہومن فضیلتاں کول ہومن یعنی فرمایا میاں اصل چنگی اصلے بکھی دیئے اصل اصل جیسلے کام چنگے ہوں جی کام چنگے نہ ہون تحلی بالفضائل نہ ہو تخلی عن الرضائل نہ ہو کیا مطلب فضیل حاصل نہیں ہر کوئی پیڑا کر کے پر سا جی آپ جس سی سے کسی بھی عزت نو لے گا انہیں بھی تو اہل بے جو مرضی اشارہ میری آخ جان رہن گے یہ جارے تنوع دس رہا وا یہ کا خیال رکھے اصل فضیلت کے علم کیوں حضور نے دسیا میں قرآن چڑھ چلیا یہ اصل وزنی چیز یہ ہوئی ہے یہ وا جی ہدایت نور ہزور نے دس دتا بھی اصل شہ عل ہدایت نور آل اصل شہل مولا لی تاکا کے گھرانے پاک رسول کا فرمان جدو سمجھا ساڈے آکا نے فرمایا لہذا جب علم لبے گا اصا ادھر ہی جا گے بہویں سد کوے پا کسی ہو سنا ان سدہ کو نہیں لیا ان غیر سجدہ کو سید ابن مسیب کو لیا کسی پوچھا سو کدھر لینا جی فرمایا جی لے اتنے جایا پہ اللہ توجو سونے زبان مبارک کے نکلے لفظ رمضان سمجھن والے انہ آخیا اصل پوران بعد ہوں ویکاں گے پران کا علم جی ہوگا اسا اتے ہی جانا اسا سی ویٹنا اسا علم والا گھرانا ویٹنا امام زین امام زید غیر بلکہ سن گل <سؤال> ون لگا تاکہ چھوٹے دماغ تیری شرح کے چار امام نے چارے سید کوئی میرے علی بھی منگو جی سیکھنا حالانکہ پہلی یہ علم ہدایت کا امام مر آئی، آئی، آئی، آئی حساب... امام جعفر صادق سلام اللہ امام اعظم ابو حنیفہ کے دور میں ہیں امام زید بن علی بن حسین بن, حسین بن علی بھی امام اعظم ابو حنیفہ کے دور میں ہے اور ابو حنیفہ ایک فارس کا بندہ ہے عربی بھی نہیں عربی بھی مر سوتے عربی بھی نہیں فارسی ہے اجمی ہے عربی, عربی, عربی, عربی, عربی نہیں وہ تو سید بھی کوئی نہیں کوئی نسبت سید نہیں لیکن اس وقت لے کے سیدان پاگل نے سارے چار فکر ساری دنیا من ساری پاگل نے انہیں ہدی سے بولتے اتوں پتہ لگ گیا جس راوی نے ملے وہ جی حضور نے فرمایا کوئی سکھایا جے نہ تو گان نہ بدلیا جے تو پڑھیا جے نو پڑھایا جے نا ورنہ برباد ہو جاؤ گے کسی راوی بغیرت نے مکالا ملیا ہے تینوں شرم نہیں پہ ملنا جی پڑھا کسی نہیں تارا لگنا یہو جہد میرے نبی نے فرمایا اگر کوئی بندہ میری گل سنا سانو آبی راہ دل انکار کرے رونگے کھڑے ہو جاؤ تھی طبیعت پریشان کر بیٹھو دل نہ بننے فرمانے رسول ہوئے مومن دا دل تھر تھر کے منگا وارے میرے علی کیا سیال سید کیا کھڑا کیا میرے علی بولتے سی مرے یہ ساری خدا ہی بولی ہے خدا چیفا میری تو لگا جا یہ حضرت حسن بسری تو فیض لیندہ فیض لیا علی تو بولتے صحیح طرح ہوں تیر بابا فرید تیر خواجہ بخت انہوں سارا ہسن بصری تو لیا ہسن بسری لوڈی لوڈی کے لڈی کو اچھا لوڈی پاک لاکھ جیڑیاں پر جنگاں ہوں سن دے جنگ پہلا مسلمان لوگ اعلان کردے سن جا کے جب حملہ سن لوگو لا الٰہ اللہ محمد اللہ جو حق جی جنگ پھر من من ج بندے غلام جیڑی عورت آ جائے وہ تاری بغیر سمجھا تاکہ سکولی کھوتا دین جمجھ آ جائے توجہ ذرا اسلام نے کیوں ان درجہ سٹ د ہیں ڈنگر تو بندے پھر وکنے شروع ہو گئے چاہے بندہ چاہے رتبہ کیوں ڈگ پیا ہے مخلوق سن خدا اگلے جا کے خدا دا اعلان سنا اپنے مالک نہیں ہیں جانور نا تک نا رسان نا تویا حضرات لابا والا مفتی بدلا بچی صاحب سن لوڈی گلام رقیق رقیق دا کا مان ہوں پتلی تو کمزور چیز کی رقیق آخیا گیا جے پہلی آواز سن کے رب دے اعلان دے تے کلمہ پڑھ لیں گے اپنے خالق مالک نو پشان لیں گے تے پھر تے انہاں تگڑے انسان رہنا سی ہن انسانیت تے نہ دی کمزور ہو کے پھر جانوراں نال رل گئے نے لیا گئے ہن ہن تواڈے مسلمانو رحم و کرم سے نے تسی چاہو تے نو آزاد کر کے تے پورا انسان بناؤ ہائے ہائے ہائے ہائے سچے کی بابا فرید فاروق آزم کی اولاد سارا بولتے سہی مرے ہاں ہاں یہ سارا مرشد بن بی کیوں بن بیٹھے جیڑا نور ہدایت اللہ کے محبوب نے فرمایا اللہ دی کتاب لیچ نور ہدایت انہوں نور ہدایت لے آئے جیڑا بھی لے لے گا موڑ بھامے سیادے ہو بھی ہوتا محتاج ہو جاوے گا بولا خدا ذا بندہ نارا تکبیر نا نارا نا نارا غوثیہ نارا نہ حضرت لاما مولانا مفتی والا لاما چیز توجہ ہے اللہ تسما چودہ سو سال حقیقت جی سید نور ہدایت لے کے بہ ہے تو پھر باقی پیر گوڑے مدے مار کے ہور نور ہدایت محبوب نے پھر تاریخ پک تین سید بھی اتنے گوڈے موتے مار کے بیٹھا دسے تے ہر کوئی دسے گا چار امام دی مثال دیتی फेर, फेर, फेर, फेर, हर किस नहना पर किसी कहना पन मेरा यारा चशी دشم ہوے میں مرشد ویخنا سجد کر میں مرشد ویخنا رجا پوں کے مد لکھے چشمہ اے لولو بے اے لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا پے ایک کجا ہوں اتنا ڈھیا ن سبر آوے میں ہور کیتے ول بھجا ارشد مرشد دے مرشد, مرشد دیدار سن لکھ کروڑ ہزار توجہ ہے, توجہ, ہے توجہ ہے امام حکیم مطلب فرمانے نے فائدہ کا نل علم انافی ان سورے گا فرمایا جسے نبی پاک نے اصل علم دسیا سائزان فرمایا مند کھے کھے ہوا سانے داری ضروری ہے سائزان تابے داری ضروری نہیں بول رہے ہو کر کے درگ جار مسل مسلے صدیق اکبر عمر فاروق اسما نے انہاں نو لے لیا کیوں لیا کیونکہ دے رہے ہیں اصل اور میں لیفے کی گل سنا ایک حضرت نے تابدا نام عبیدہ سلمانی یہ حضرت عبد اللہ مسود ام محا ام ام دی دی. او دی مولا علی دے فرمایا مولا علی نے فرمایا ابو بکر امر سن اسلے ہوں میں ابھی دلمانی اگو بول پائے انہوں نے کہ سی گل یہ ہے مسئلہ لواں گے جی ہوں کلے جے کل گلے سنی مولا علی خلیفری خلافت دور ہے اپنی خلافت دور چہ کے فرمند ابو بکر امر دور چ میں کہ لیکن ہوں میں کہنا کیا سان چی لگ ہوں میری سچی انہیں علی جیسے سد نو اتے چڑھ دتا بولتے علم چائے معلوم رسول دا مطلب سارے سمجھ گئے جی نہیز آئیے سمجھ میں ہونا شیعہ لکھتے پہ کہ جی حدیث چ رسول نے فرمایا ہل بہت پڑھایا جائے میں گھر آئیے تھی ہوں کئی نو شگرد بنا کے بیٹھو مطلب بھی نکلے رسول دے مقابلے چپ بیٹھا ریس دمان دا کریے کیوں خود فس کے بہ جائیے وہ بولتے سہی مرے کوئی نہیں کوئی حدیث, کوئی حدیث جوٹ جوٹ جوٹ。اور لغزش ہو گئی ہے کچھ سارے امام بندے وے پسلے و چھوٹے نے کی فیسلینا وہ تو ہے وہ تو مغربی کرت بہت بڑے امام نے ایک ابول اباس کلت بھی ایک ابو ابد اللہ ابو قرطبی ابو عبداللہ قرطبی شگرد نے ابول قرطبی استاد نے ابو ابد اللہ پرتبی تفصیل مشہور ہے اباس پر اگوں نقل چکی میں عادت شریف ہی ہوں جو ویکد ادھر ادھر مال پیا کے اپنے دکان چلہ ویخ خیر گل انہوں کو ہاں ذہل وسیت و حاضر تاکید العظیم یکجوبہ اخترام عالم نبی وی و ابرارے ہم و ابرارے ہم ب و ہم اب یہاں سے فقابل بنو ميع عظيم هذه الحقوق بالمخالفه بالعقوق فصفقوا من اهل البيت الدماء هم الصبا ونساءهم واثروا صغارهم بخربوا ديارهم بجحدوا شرفهم وفضلهم واستباحوا سبهم ولعنهم فخالفوا رسول الله صلى الله عليه في وصيته وقابلوه بالنقيب المقصود هي وامنيته فضا خجلوا اذا وكفوا بين الجله ويا فضيحتهم يوم يعرضون عليه مطلب بھی سنا دبو اللہ اپنی لگلش وہ لگ دک دکھا رہے ہیں آخر <Practice Alberto> جی حضور نے دے فرمایا میری ہلپا خیال کر لیکن بنو میا نے مخالفت کی حضور دی اونا نافرمانی کی تھی اون اہل بیت نالین کیتا او کیتا ہے کیتا او کیتا حضور در سامنے پیش ہون کے تے کی جواب دیندے میں نا چیز نے فیض القدیر دے حاشیہ دےتے جو پڑھ کے لکھیا ہے اوناں کہ فقا بلا بلومیہ میں نے کہا اللہ بل جمیخلاف ردی اللہ لا حاضل افسوس hey. ہے حضرت کیڑے مطلب میں حضرت پہلی جاتی صحابہ اور تو اس اسلے ہوئی جسل ابو بکر چنیا امر ن کے اسمان بڑی زیادتی ہوں میں پوچھنا حضرت ابول اباس قرطبی بھی بنو میاد آ گئے حضرت تلح زبیر اور اما آئے جمل میں کیوں یاد نہ بولو تے صحیح د وہ اگر बो امام نے تو اسی بھی کوئی نہیں ہاں جی ہم بھی نہیں لوگوں کے کلام کی خدمت کر کر کے اتنا ذہن رکھتے ہیں کہ سان پتا لگ ہے حضرت کی لکھی جاتی ہے یا کو مزل تلا ہم عالم کی لگزش کی اتباع نہیں کریں گے اور سمجھ نہیں آئی گل بھی ہوں تم خود سمجھدار ہو بلو میاں حضرت ایشا پاک عشا پاک خود آ چند قرآنی بیت بولو تے صحیح نام کیوں جناب کی رواج نہیں ملتا بڑے لوگ تو پتہ ہے وہ آشرم بشر چون وہ ہزور گھر والے مومنا بنو بنو عباس دا نام کیوں نہیں لیا انہاں نے یہ بھی حل بہتی چنے بنو اباس عباس پایا جل چار گنوائے اولاد نہیں تے عباس پاک, پاک, پاک, پاک چاچے ہزور دولاد جہ خلیفے بنے انہانو نے بنو دے... تے بنو عباس نے جو کی وہ یاد نہیں آئی بنو بھیا اگے چ رکھے کیا تاریخ نہیں جانتے کیا یہ ہم بچے हम جانتے ہیں وہ نہیں جانتے دو جانتے تھے لیکن, لیکن مجھے لگتا ایسے ہے کہ یہ ادھر ادھر کے اثرات بعض اوقات والے جاتے ہیں ان کے غلبے سے یہ لگزش ہو گئی یہ گمرائی تو نہیں کہیں گے لیکن لگزش ہو گئی میں کہتا ہوں اگر میرے جیسا ایک ادنا سا بچہ ان کے سامنے بیٹھا ہوتا اور یہ تنبیہ کرتا تو وہ کرتے کہ یار بہت با با بڑی غلطی ہو گئی جب بنو میا پہ آخرے لے جی وہ تو اسمان نے گلی ویچنی انہوں نے آخلے جی کیا مت والے دن رسول کے مقابلے چونگے کی کر حضرت جی تنو پتہ نہیں ساڈے چار امام دے اتفاقے حضرت مضرت موبیا جنتی نے حضرت موبیا مومنا دے مامو نے حضرت موبیا اپنے بردار دمبردار امام چاروا حضرت معاویہ سرکار بارے غلط زبان نہیں کھول سکے محمد فرما جنکھنا ہوتا ہے رویتوں تقریباً پہ سو ہاں جی جی کوئی بولتا جاوے گا کوئی بول پیا شام آ گئی امام آپ سرکار کو پوچھا گیا کوئی بندہ حضرت ہلور آپ بارے کوئی غلط خیال رکھ آپ نے فرمایا یہ پیچھے نماز نہ پڑے جا چھوڑی جی زبان آپ نے فرمایا موبیا میرے میرے جاویا ادب ترم دیا نظر اسا سمجھنے نبی سارے سحب کا ادب جدو اصنے ہے کوئی شوقی اے, اے سارے نبی گاخ لارے لارے لارے لارے امام غارت، غارت، غارت، حضرت لامہ مولانا مفتی محمد بدلیہ میں کیسی تھا حضرت اگر اہل بیت کے مقابلے میں آنا بہت بڑی گستاخی ہے اور سیدھا جانم لے جائے گا تو مہربانی کریں پھر حضرت اما عائشہ سے فتویٰ جاری کریں اور نیچے تک پھر چلے آئیں نہ بنو عباس کو چھوڑیں اور نہ ہی ان کو چھوڑیں جو آپس میں اچھا جو آپس میں اہل بیت نے کیا انہوں نے بھی رسول کے فرمان کا لحاظ نہیں کیا پھر ان کو بھی پکڑ لیں سمجھ نہیں آئی بات کئی بار سنا چکے ہیں خلیفہ منصور عباسی حضرت ابراہیم حضرت محمد محمد سن بسر ابراہیم سن مدینے انہوں نے ابا جی کبلا سن حضرت عبداللہ حضرت عبداللہ اللہ سن ہسن پاک جیولاد حسن پاک پھر حسن دی حسن پاک پھر اگلے حسن دی حسن اگوں مولا علی دی پھڑ کے ہی نا نا. پانچ سال ابراہیم رولتے رہے نے دوسرے ملک کتان کدی کھے کدی کھے کدی کھے اے حضرت عبداللہ دے کے پتر سن دو بھائی سن ابراہیم تے محمد تے حضرت عبداللہ ابد اللہ جہم ہسن پڑپوتے تے تڑفا تڑفا کے مارے یہ نظر نہیں آیا بول باس پورتگی سرکار بھی. انصاف اچھی چیز ہے بے انصافی نہیں کرنی چاہیے اچھا جی ہوں آخری بات کرتا اگر کوئی کہے یار حوالے سنا بیٹھا جی سنا بیٹھا یہ تے پھر خلاف ہو گیا تسا کتوں کھڑ لیا یہ تے سارے چنگے بند میری گل نہیں سمجھ رہا ہوں یہ مذہب دان کے سوال کرے کس فرقے کا اگر میں سے ویلے دو لفظ منہ وہ خود یہ میں وہ منہ ند نہ کرا کس فرقے کا آ پہلے تو میں علمی الفاظ بولوں گا تمام آم امت, امت کا اتفاق, اتفاق پر پر پر ہے اس بات پر کہ یہ حدیث, حدیث مصروفاً ظاہر ہے متعول ہے علمی ہور دیسی لفظیں مطلب کی دیسی لفظیں مطلب ہے اس حدیث دا ظاہری جو مانا مطلب اتکساً سمجھ دے یا عام بھی سارے بھی چینے نہ ش نزدیکزدیک نہ سنیا کے نزدیک کہیںجے نہ مرجائیا کے نزدیک کہیں نہ بھائی کیوں ادھر ویکو شیا مطلب والے امام ہسن کی لڑی نہیں سمجھ دے نے شیعہ کہ بارہ امام نے اور بارہ دے بارہ امام حسین دی لڑی حسن دی لڑی جیڑی انہ دے مقابلے امامت کا دعوی کرتی رہی وہ سارے کافر تے ملک شیعہ مذہب کی سب سے دنیا میں بڑی لمبی اور موتبر کتاب ہے بہار الال باکر مجلسی جس کو خمینی کہتا ہے یہ ہمارا واعت مان بنتا ہے توجہ ہے ہوں. اب ایک لفظ ابھی لفظ ان ابی عبداللہ اللہ مان اخبار کتاب ہے اصل اس کا حوالہ ہے سننے. یہ جلد نمبر گیارہ ہے نیا چھاپا ہے صفحہ نمبر انسی ہے مان الاخبار کے حوالے سے لکھ رہا ہے پھر وہی مانخمان توجہ ہے بولو تو سهی سهی سهی سهی سهی سهی سهی تر تر حمران کہتا ہے لائی ماں ابو حمران محمد لکھے سن سن بارا امامیاں دے مقابلے وچ نے کیا حضور دے با مات با مات ہو علی دے دے دے دے دی محمدی ہوا ہوقابے چکے زندی کا مطلب یہ شیعہ مذہب آیا ایک ایک لڑی اس حدیث داخل تی کی دوسری لڑی آسن لڑی بارے کا گیا وہابی وہابی جہے سنی سید نے بولو تو سی مرو کی وہابی شہیدان مشرق جہے یہ بریلوی نے یہ وہابیاں شرزائی شہیدان کی سمجھتے ہیں پاکی گل یہ مطلب نکلے میں سارے حدیث رکھے ہر کسی نے اپنے مطلب ہل اندر واڑیا جا اپنے خلاف سیاح سے کھڑے پھر چلیا پھر من لے سارے کام کے حدیث جی سارے نہا ہر اللہ کرنا پہ میں موٹی جی گل کی جہاں شرح کے خلاف ہے ہوئی آخر کچھ اور آخیا ہے معلوم سارے سید جنتی کوئی نہیں مذہب سارے سید گلتی سارے جنتی کوئی نی, نی مذہب بریل آپ فتح برد بھی ہے سنا وا بولو تے سید مرو نے جی جی جی جی مشہور ہوں نہ ہے نہ تازی محلہ یہ مطلب چھان سارے راہ کے بیٹھے چاننی جواب لب گیا کہ نہ لبیا میرے سامنے کوئی آربند میں اس کو کہتے ہیں اجمائب مرکب اصول میں یہ علمی لفظ ہے یہ بہت بھی ڈھونڈتے ہیں اجمائب مرکب کیا ہوتا ہے اس کو اجمائب ہے یہ مطلب کیا آخر بھی آخیا ایسا بھی آخیا یہ آخیا ساڈے آئیں انہ کوئی نہیں یہ مطلب کیا سارا کا اتفاق ہے کچھ نہ کچھ باہر ضرور یہ شہید خدا لکھوف کرنا چاہیے خوشامدی دی گل نہ سنو امام زین بدین کسی بندے خوشامد کی خوشا نقصان کیڑی کتاب میں لکھا تاریخ کی مشق تبھی سنت صحیح نہ ہوگی جی آئیے سمجھ کوئی نہ انہیں انصاف ابتدا میاں نہ روی شہد نچوڑ کے تیرو دے بولو تو صحیح اللہ بجلا شان مسکین میری حاضری قبول فرماوے جو صدق کر کلمے میں مولا قبول فرما کے ساری بخش کا سامان فرما